منفق مسلمانوں ہے کو پکاریں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے وہ کہیں گے کیوں نہ ہو مگر تم نہیں تو اپ انجان فتنہ میں ڈالیں اور مسلمانوں ہے کی برائی تکتے اور شک رکھتے اور جھوٹی تمانی تمہ ہے فریب دیا یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا اور تمہیں اللہ کے حکم پر اس بڑے فریبی میں مغرور رکھا